يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا خولا سديدا يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وقال في موعظه آخر زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيكون في آخر الزمان خسف ومسح وقذف إذا زهرت المعاذف والقينات واستحلت الخمر أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم معزز و مکرم سامعین و حاضرین اخبارات کے ذریعے سے آپ سب لوگوں کو اس اندوناک واقع اور حادثے کی اطلاع ہے کہ اس وقت ترکیہ اور سوریا کے اندر زبردست زلزلہ آیا ہوا ہے جس سے ہزاروں لوگوں کی جانیں برباد ہوئی تلف ہوئی اور کھلوڑوں انسان بے گھر ہو گئے اور اس حادثے کا شکار ہو گئے اور لاکھوں مکانات زمین بوس ہو گئے پوری افراتفری اور تباہی اور بربادی کا منظر ہے یہ زلزلے کیوں آتے ہیں ان زلزلوں میں ہمارے لیے کیا عبرتیں ہیں کیا نصیحتیں ہیں یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کے اندر بہت ساری حکمتیں پوشیدہ اور پنہا ہیں ایسا ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی حادثے کی اطلاع ہمیں ملے اور اس سے ہم گزر جائیں اور اس حادثے کے اوپر غور و فکر نہ کریں خاص طور سے جب کوئی بڑا حادثہ ہو اور اس طرح کا کوئی واقعہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہزاروں لوگوں کی جانیں گئیں اور نہ جانے کتنا نقصان ہوا اس کا اندازہ تو بعد میں کیا جائے گا اس لیے ایسے واقعات پر ہمیں غور و فکر سے کام لینا چاہیے تدبر اور تفکر سے کام لینا چاہیے کہ آخر اس طرح کے زلزلے اس طرح کے مصائب آفتی مصائب آفات اور مصائب اور اس طرح کی چیزیں کیوں رونما ہوتی ہیں دنیا کے اندر ان کے کی اسباب کیا ہیں ان پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے آج کے خطبے میں اسی موضوع پر ان شاء اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حرب العالمین ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اللہ حرب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر قائم و دائم رکھے گناہوں سے شرک اور بدعت اور خرافات سے جو ان زلزلوں اور اس طرح کے آفات اور مصائب کا ذریعہ اور سبب ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں سے ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے عامیہ رب العالمین اور جو اس زلزلے میں حادثے کا شکار ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اللہ رب العالمین انہیں گھر مہیا کرے اور اللہ رب العالمین کی عادتوں کو اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرے عام رب العالمین میرے بھائیوں سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو ہمارے لیے جائے قرار بنا دیا ہے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا ہے یہ زمین پوری دنیا کی مخلوقات کا بوجھ اٹھاتی ہے بوجھ برداشت کرتی ہے اللہ نے اس کے اندر اتنی سکت اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا ہے کہ انسان اسی زمین پر چلتا ہے گھر بناتا ہے سو سو منزلہ عمارتیں کھڑی کرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے پہاڑوں کو ان کے لیے میخ بنا دیا وطد بنا دیا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے اگر زمین اس لائق نہ بنائی جاتی اس پر انسان بس سکے تو انسان دنیا کے اندر کہاں رہتا تو اللہ رب العالمین اور اس نے احسان کو اللہ رب العالمین نے قرآن کی متعدد آیتوں کے اندر بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کرشاد ہے اللہ الدیجرا اللہ ہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار کی ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا انسان ٹھہرتا ہے گھر بناتا ہے محلات کھڑے کرتا ہے دکانیں بناتا ہے اور اس طریقے سے کاروبار کرتا ہے اور زمین پر زندگی گزارتا ہے وہ سما ابینا اور اللہ رب العالمین نے آسمان کو چھت بنا دیا پہاڑوں کو اللہ رب العالمین نے زمین کے لیے کھوٹا بنایا یہ پہاڑ زمین کو حرکت کرنے سے روکتے ہیں یہ بھی ایک سبب اور ذریعہ ہیں تو اللہ رب العارمین نے اس طریقے زمین کو ہمارے جائے قرار بنایا علم نجیر اردا اوتادا جیردا التادا اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا نہیں بنا دیا جیسے انسان بچھونے پر اور بستر پر جاتا ہے تو آرام اسے ملتا سکون ملتا ہے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا بول اوتادا اور ہم نے کیا زمین کو اور پہاڑوں کو کیا ہم نے زمین کے لیے کھوٹے نہیں بنا دیا میخ نہیں بنا دیا کہ یہ میخ اور یہ کھوٹے زمین کی حرکتوں سے اور زلزلوں سے روکتے اور منع کرتے ہیں اللہ براہین کی حکمت اور اللہ براہین کی مشیت کے تحت اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نشاد ہے امن ام جال اردو کرا کرا کون ہے جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا وہ جا الخل اور اس کے دور دور دور درمیان سے اللہ رب کس نے کون ہے جس نے نہرو کو جاری کیا وہ جا اللہ رواسیہ اور اللہ رب العلام اس کے لیے پہاڑ بنا دیئے جو زمین کو حرکت کرنے سے منع کرتے ہیں وہ جا اللہ بین اللہ بحر اور کون ہے جو دو سمندروں کے درمیان دو سمندروں کے درمیان حاجل اور دیوار کھلی کرتا ہے الاحم اللہ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہے بل اکثر حملہ اکثر لوگ ایسے جو نہیں جانتے یہ سب کام اللہ رب کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سارے چیزوں کو دینے والا لہذا جب رب ہی ہے تمہارا خالق و مالک رب ہی نے ساری نعمتیں تو مہیا کی ہیں لہذا غیروں کو چھوڑو غیر اللہ کو چھوڑو اللہ رب بات کرو اللہ کو پکارو اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ ابامین تمہیں دینے والا یہی زمین جنہیں اللہ رب العامین نے قرار کی جگہ بنائی ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہمارے لیے بچھونا بنا دیا جب اللہن کا حکم آتا ہے تو میرے بھائی یہ زمین جو ہمارے لیے جو ہمارے لیے آمان ہے جو ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے یہی گھر جس گھر کے اندر ہم بستے ہیں اور گھر کے اندر رہنے سے اپنی جان اپنی عزتوں کے حفاظت کرتے ہیں اپنے مال کے حفاظت کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں سکون ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت آتی ہے یہی زمین موت کا ذریعہ بن جاتی ہے یہی گھر ہمارے لیے ہمارے لیے موت کا ذریعہ بن جاتے ہیں اللہن کی حکمت کے تحت ہوتا ہے اللہ اب ڈامین کی مشیت کے تحت ہوتا ہے لہٰذا سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ زمین کو اللہ رب اللہ ان نے ہمارے لئے بہت بڑی نعمت بنایا ہے جس وقت ہم اور آپ جیتے ہیں اور بستے ہیں اور یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ زلزلے قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں بیان کی گئی ہیں یہ قیامت سے پہلے زلزلے آئیں گے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارمایا سیکونو فی آخری زمانے خصفن ومسخن وقض آخری زمانے میں خصف ہوگا یعنی زلزلے آئیں گے لوگوں کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا وہ مسقون اور مسخ ہوگا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں گی بدل دی جائیں گی وہ خون اور پتھروں کی بارش برسائی جائے گی وہ ادا ظہرت المحاظف جب گانے عام ہو جائیں گے اور اس طریقے سے گانے والی لڑکیاں اور عورتیں عام ہو جائیں گی وسط الخمر اور جب شراب کو حلال کر لیا جائے گا تو اس طریقے سے اللہ ابرامن کی طرف سے تازیانے آئیں گے یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں امت کے لوگوں کے اوپر آئیں گی جب یہ ساری برائی عروج پر ہوں گے اور سارے برائیاں کی جانے لگیں گی تو اس طریقے ساری چیزیں ہوں گی تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ زردلوں کا آنا صحیح بخاری کروایت ہے کہ اللہ کے رسول سرمیات اللہ تقوام حتقل علم قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو اٹھا نہیں لیا جائے گا اور علم کو اٹھا جانے سے مطلب یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور یہاں علم سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول کے علماء ہیں برے علماء رہیں گے اور دنیا کا علم رہے گا لیکن جو کتاب اللہ اور سنت رسول سلب صالح کے عقیدے اور مرحج پر چلنے والے اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں ایسے علماء کو اٹھا لیا جائے گا اور جب وہ اٹھ جائیں گے دنیا کے اندر رہی رہیں گے تو دنیا کے اندر بدات اور شرک کا بازار گرم ہو جائے گا کیونکہ یہی علماء لوگوں کو شرک سے منا کرتے بداعت سے منا کرتے ہیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی تعلیم دیتے ہیں لہذا یہ نعمت ہے یہ شرکی سے یہ سورج اور آسمان کے لیے چاند اور ستارے زینت ہیں اس طریقے سے میرے جو ہو جو اہل حق علماء ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق چلنے والے علماء ہیں جو بدعت اور خرافات سے دور رہنے والے علماء ہیں یہ زمین کی زینت ہیں یہ زمین کی بقا کا ذریعہ اور سبب ہیں اللہ کے سلماتی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور علم اٹھانے سے مطلب یہ ہے کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا علماء کی موت ہو جائے گی فرابرسمایہ وہ تک سرزلہ دل زلزلے خوب زیادہ آنا شروع ہو جائیں گے آج سے 50 سال سو سال پہلے دیکھیے اتنے زلزلے نہیں آتے تھے جتنے زلزلے آ جانا شروع ہو گئے ہیں جیسے جیسے زمانہ قیامت کے قریب ہوتا جائے گا زلزلوں کی کثرت ہوتی جائے گی فرآفر فرماتے ہیں تذر الفتن وہ یکسول حرج اور فتنیں بہت زیادہ عام ہو جائیں گے بہت فطرے ہو جائیں گے ابھی تو بہت سارے فتنے نہیں آئے ہیں یا کم فتنے ہیں جیسے زمانہ گزرتا جائے گا قیامت قریب ہوتی جائے گی فتنوں کی کثرت ہوتی جائے گی وہ تک وہ یکسرج اور قتل زیادہ ہونے لگے گا قتل یعنی بغیر کسی وجہ کے قاتل کو نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے اس کو قتل کیا مکتول کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے آج بھی صورت موجود ہے میرے بھائیوں ایک آدمی جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے بازار جاتا ہے سامان خریدنے کے لیے یا اپنے مدر سے اسکول جاتا ہے اور وہ جو ہے بم بلاسٹ کا شکار ہو جاتا ہے اس کی جان لے لی جاتی اسے قتل کر دیا جاتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے اسے پتا نہیں کہ ہمیں کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے اور جو یہ کرتا اسے بھی نہیں معلوم کی میں ایسا کیوں کر رہا ہوں یہ صورتحال حال پیدا ہو گئی ہے اس سے اور زیادہ خطرناک صورت حال پیدا ہوگی تو آپ رمائے کی قتل جو ہے یہ کثرت سے ہونے لگے گا خوب زیادہ ہونے لگے گا تو آپ اس حدیث کے حدیث بخاری کی حدیث ہے آپ نے زلزلوں کو قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی بیان کیا ہے کہ زلزلے آئیں گے اس طریقے سے زلزلے میرے بھائیوں بڑے زلزلے کیواد دلاتے ہیں یہ زلزلے چھوڑے زلزلے ہیں ایک زلزلہ ایسا آنے والا ہے پوری زمان تبہب تہوبالا تب ہو, تب ہو جائے گی آسمان اور زمین کو بدل دیا جائے گا اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّ زمین کو ہلا دیا جائے گا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ وَبَسَّا اور پہالوں کو ہواوں کیا پہاڑوں کو دھلی ہوئی روئی کی شکل میں ان کو اڑا دیا جائے گا اور اس طریقے سے وہ قیامت قائم ہو جائے گی سب سے بڑا زلزلہ ہوگا جو قیامت کا زلزلہ ہے اللہ حماۃ اللہ رب العمین کے ارشاد ہے کہ اللہ رب العمین اسی کی طرف اشارہ کرتی ہوئے سورہ حج کے اندر فرمایا ہے کہ آئے تکو ربک عظیم اے لوگوں اللہ تعالی سے ڈرو اپنے رب سے ڈرو اللہ سے ڈرو رب سے ڈرو کیونکہ زلزلہ جو آنے والا ہے قیامت کا بہت بڑا زلزلہ ہے بہت بڑا زلزلہ ہے اتنا بڑا زلزلہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی باپ پنے, اپنے بیٹوں کو اور ماں اپنی بیٹ, اولاد کو اور شوہر اپنی بیوی کی بیوی اپنے شوہر کو سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے اور بے ہوشی کا عالم ہوگا حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا میرے بھائیوں کہ بے ہوشی کا منظر ہوگا تباہی کا منظر ہوگا آج وہ تباہی و منظر آپ ترکیہ اور سوریا کے اندر دیکھ سکتے ہیں باپ اپنی جان بچانے کے لیے کو چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے شور اپنی جان بچانے کے لیے بیوی بی کو چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے باپ اور اولاد اپنے باپ کو اپنی جان بچانے کے لیے ماں باپ کو گھر میں چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہے یہ قیامت کا منظر پیش کرتا ہے جو سب سے بڑا منظر زلزلہ ہے جس دن دنیا تباہ ہو جائے گی آسمان کے جو ہے آسمان ختم کر دیا جائے گا سورج چاند ستارے بینور ہو جائیں گے اور زمین کو جو ہے شروع سے لے کر کے آخر تک پوری زمین کو ہلا دیا جائے گا اجاز جب زمین کا زلزلہ آ جائے گا اور وہ آخر تردو اصخا اور زمین اپنے سارے بوجھ کو نکال دے گی جو اس کے سینے کے اندر جو امانتیں چھپی ہوئی ہیں جو بوجھ ہے وہ سارے بوجھ کو اٹھا دے گی لہذا یہ جو زلزلہ آیا ہوا ہے یہ آتے ہیں یہ سارے زلزلے ہمیں قیامت کا منظر یاد دلاتے ہیں ایک بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے وہ زلزلہ سے آنے سے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں سوال کرتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی آپ نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے انہوں نے کہا کہ سوائے اس کے بارے پاس کوئی عمل نہیں ہے کہ مجھے اللہ اور محبت ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تم جس کے ساتھ ہو اللہ ابامن تمہیں انہی کے ساتھ اٹھائے گا ان فرماتے ہیں جب یہ حدیث ہم نے سنی تو سب زیادہ ہمیں خوشی ہوئی کیونکہ ہمیں نبی سے محبت ہے ابو بکر عمر سے محبت ہے اگرچہ ہمارے عمال ایسے رہی ہیں لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العمین ہمیں قیامت کا دن ان صحابہ اور ان مقدس اور معزد حسیوں کے ساتھ اللہ رب العمین مٹھائے گا یہ صحیح بخاری اور مسلم کر بات ہے انا اس مباری رضی اللہ تعالیٰ عنہم ابو بکر عمر سے محبت کرنے کو جنت میں داخلے کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے ہمارے عمال ابو بکر عمر جیسے نہیں ہیں ہم کوتا ہیں ان سے ہمارے پاس قربانیاں کم ہیں ہمارے پاس امال ان کے مقابلے میں کم ہیں اور لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے لہذا یہ حدیث سن کر کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ ابرامن ہمیں قیامت کے دن ان صحابہ کے ساتھ اٹھائے گا ان کے ساتھ ہمیں جنت کے اندر ملے گی یہ صابق کرام سے محبت کو صحاب کرام جنت میں جانے کا ذریعہ اور سمجھتے تھے اور آج ایسے فرقے ہمارے ملکوں کے اندر ہے جو اکرام کو قرار دیتے ہیں یہ صحابہ سے محبت کو جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے تھے کی تقویر اور ان کو جہنمی اور لانتی قرار دینے کو اللہ کے تقرر حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تو نہیں جاتے وہ شیطان جاتے ہیں وہ جنت کے قریب نہیں جاتے وہ جہنم کے ضرور کا قریب ضرور جاتے ہیں کیونکہ یہ سارے عالم انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں جو ہے صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے دین کا ہمارے ایمان کا حصہ ہے جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا جس کے دل میں صحابہ کے خلاف نفرت ہے وہ منافق ہے اور یہ منافق دل کا نفاق ہے یہ ظاہری نفاق نہیں ہے کیونکہ محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے لہذا جو صحابہ سے محبت نہ کرے جو صحابہ کو برا بھلا اس کا انجام جہنم ہی ہوگا کیونکہ اے شے لوگوں کے لیے جہنم کی وہی سنائی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو منافق قرار دیا گیا ہے ہمارے نبی نے فرمایا صحابہ سے انصار سے محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور جو ان سے نفرت کرے گا وہ منافق ہوگا یہ نبی کی شہادت ہے یہ نبی کی گواہی ہے لہذا ایسے لوگ دیکھ لیں کہ وہ کون عمل انجام دے رہے ہیں وہ کون سا کام کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے کس کی رضا مندی حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی تو حاصل کر نہیں سکتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے محبوب بندے تھے اللہ رب العالمین نے ان کے طریقے سے لانے کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے ہمارے بھی نے فرمایا وہی فرقہ جنت کے در جائے گا جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا جو ہمارے لیے جنت میں جانے کے جن کے نقش قدم کی پیروی کرنا ضروری ہے ان کو کافر کہہ کر کے ان کو جہنمی اور ملع قرار دے کر کے انسان جنت تو نہیں جا سکتا وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے جو صاحب کے کے بارے میں سرحد کی غلط عقیدے غلط عقیدے رکھتا ہے اور اس طریقے سے غلط باتیں کہتا ہے کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیوں کہ جو زلزلے آتے ہیں یہ قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں قیامت یاد دلاتے ہیں اسی لیے جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی اللہ کے حدیث ہے کہ انسانوں کو چھوڑ کر کے جناتوں کو چھوڑ کر کے جتنی معلوقات ہے سب جمعہ کے دن ڈرتی ہے اللہ تعالی سے ہم جمعہ کے دن خوش ہوتے ہیں بات سے کیا چھٹی کا دن ہے بازار جائیں گے جو موج مستی کریں گے اور جا کے دیکھیے بازار میں ابھی آپ کو یہاں جو ہے بازاروں کے اندر قدم رکھنے کے لیے ملے گی کھڑے رہیں گے ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہیں گے نظارے کریں گے بلا وجہ کے بغیر کسی مقصد کے جائیں گے اور اس طریقے سے اذانیں ہوتی رہتی ہیں نمازیں ہوتی رہتی ہیں لوگ روڈوں پہ بیٹھے رہتے نماز پڑھنے کے لیے مسجد تک کے اندر نہیں آتے یہ صورتحال ہو گئی جمعہ کے دن مخلوق اللہ سے ڈرتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہی کے دن قیامت قائم ہو جائے اور ہم جا کر کے موج مستی کرتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں بازاروں میں گھومتے ہیں کوئی ہمارے اوپر خوف نہیں اللہ رب کا ہوستہ آج ہی جو ہے قیامت قائم ہو جائے الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زلزلے ہیں میرے بھائی یہ زلزلے قیامت یاد دلاتے ہیں جب یہ زلزلے تو معمولی زلزلے ہیں کسی علاقے کے اندر ہوتے ہیں لیکن قیامت کا زلزلہ پوری دنیا کے اندر ہوگا زمین کا ایک حصہ بھی ایک بالش بھی کہیں نہیں بچے گا اور اللہ ابام سب کو ہلاک کو برباد کر دے گا کلو منالیا ربی کا جلال علیہ کلام سب فنا ہو جائیں گے ایک ہی ذات باقی رہی اللہ ابام کی ذات سب کو ایک دن فنا ہونا ہے یاد کیجیے وہ منظر آج کا منظر دیکھ کر کے کتنے لوگ موت کا کے گھاٹ اتر گئے کتنی کس نے سوچا تھا سو رہے تھے اور سونے ہی میں چلے گی دنیا سے ختم ہو گئے کس نے سوچا تھا کہ اس طرح بڑا حادثہ ہونے والا ہے کسی کو نہیں خبر کسی کو نہیں معلوم لہذا میرے بھائیوں ہم آخرت کی فکر کریں آخرت کی تیاری کریں اور دنیا ہی کی بن کر کے دنیا دار بن کر کے نہ رہ جائیں یہ سارے زلزلے ہمیں جھچوڑنے جی کے لیے آتے ہیں یہ سارے زلزلے ہمیں یاد دلانے کے لیے آتے ہیں لہذا ان زلزلوں کو کے ذریعے سے آخرت کو قیامت کو یاد کرو یہ بہت بڑی عبرت اور نصیحت کی چیز ہے جو اللہ رب الامن ان جیسے نشانیوں کو ہمارے پاس بھیجتا ہے اللہ کے رشاد عمان رسول و تخیفہ ہم جو نشانیاں بھیجتے ہیں جو زلزلے اور آفتے آتی ہیں یہ ڈرانے کے لیے آتی ہیں ڈیرو تم اللہ تعالیٰ کے انتقام سے اللہ رب العالمین نے پہلے بہت ساری امتوں کو زلزلوں کے ذریعے سے ڈبو دیا ختم کر دیا بہت سارے لوگوں کو پانی کے اندر ڈبو دیا بہت سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی مختلف قسم کے زاب اللہ ابرام نے دیا ہے اس سے پہلے کی امتوں کو اور قوموں کو لہٰذا یہ زلزلے ہمیں قیامت کا منظر یاد دلاتے ہیں ہم قیامت میں نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ یہ کیوں اس دن بھی یہ حال ہوگا یوم افرود عقید جس دن آج اپنے بھائی سے بھاگے گا اپنے بیوی سے اپنے بچوں سب سے بھاگے گا اولاد سے بھاگے گا اپنے ماں باپ سے بھاگے گا کوئی کسی کام نہیں آئے گا یہ چھوٹی سی چیز اللہ رب اللہ نے دکھائی ہمیں یہ ہمیں منظر یاد دلاتی ہے آج جو لوگ قیامت منکر ہے دیکھ لیں کہ دنیا کے اندر کیا صورت حال ہوتی ہے چھوٹا سا عذاب ہوتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے سب سے قریبی لوگوں کو چلا جاتا ہے قیامت کے دن بھی چیز ہونے والی ہوگی نفسی نفسی کا عالم ہوگا میرے بھائی لہذا ان زلزلوں سے ہم قیامت کو یاد کریں یہ زلزلے آتے کیوں ہیں ان زلزلوں کے بہت سارے اسباب ہیں ایک سبب تو ظاہری سبب ہوتا ہے اور یہ ظاہری سبب بھی اللہ تعالی ہی بنانے والا ہے اور وہ ظاہری سبب یہ جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں جو زمین کے کے بارے علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ زمین کے اندر جب بھاپ اٹھتی ہے تو بھاپ باہر نکلنے کے لیے جب آتی ہے تو اس طریقے زمین پھٹتی ہے اور اس طریقے زلزلے کے حادثے ہوتے ہیں بلاشوں میں یہ بھی سبب ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے سبب اس کا کوئی منکر نہیں ہے لیکن میرے بھائیوں اس سبب کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ رب العالمین اللہ ہی مصب السبار ہے وہی سبب بناتا ہے اللہ کسی سبب کے ذریعے سے اولاد دیتا ہے کسی سبب کے ذریعے سے انسان کو ردی دیتا ہے کسی سبب کے ذریعے سے انسان کو شبا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی سبب بنانے والا ہے لہذا ہم دنیا دار بن کر کے نہ رہیں دہریا اور مادہ پرس بن کر کے نہ رہیں اور یہ نہ سوچے کہ بس یہی ظاہری سبب ہے اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے یہ ظاہری سبب ہے لیکن ظاہری سبب کس نے بنایا اللہ رب العالمین نے بنایا وہی رب جس نے زمین کو ہمارے لئے جائے جائقرار بنا دیا آج وہی رب کے حکم سے وہ زمین ہمارے لیے موت کا گہارا بن جاتی ہے ہمارے لیے موت کا گہارا بن جاتی ہے یہ اللہ العالمین کے حکم سے ہوتا ہے لہذا سب کچھ کرنے والا اللہ العالمین ہے ہمارا حال لوگوں کے طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ المنا حیاتی دنیا وہ ہم قافلون وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور وہ لوگ آخرت سے غافل ہوتے ہیں بس مادس اسباب ہے یہ سبب ہے اس سبب کو ہم دور کر لیں گے زلزلے نہیں آئیں گے آئیں گے زلزلے کتنے بھی سبب پیدا کر لو اللہ تعالیٰ ہی مسب الاسباب ہے اللہ ہر براہین دنیا کو جو ہے چلانے والا اور اس طریقے دنیا کو ختم کرنے والا اللہ حرب العالمین نہیں ہے لہذا کتنے بھی سبب بنا لو تم لوگ کتنے بھی کچھ کر لو اللہ ہر براہین یہ چیز بھیجنے والا ہے کیونکہ ان کا مقصد لوگوں کو گہرانا ہوتا ہے تو ہم لوگوں کے طریقے سے نہ ہو جائے جو آخر سے غافل ہیں اور دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے کہتے دنیا کا سبب ہے ہم نے کوتاحی کی ہم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا ہو جانے کے بعد انسان کی بھیا عقل ہو جاتی ہے پہلے انسان کے پاس کسی چیز کی عقل نہیں رہتی ہے اس طریقے دوسری عائد اللہ فرماتا ہے وقری آیتن فر اسماواتی ولاد مرون علیحا احمانہ موردون کتنی نشانیاں ہیں جو آسمانوں اور زمینوں میں گزرتی رہتی ہیں آتی رہتی ہے اللہ ابراہین کی طرف سے لوگ اس پر گزرتے رہتے ہیں اور اسے کرتے ہیں اور اس کے بارے میں عبرت اور نصیحت نہیں حاصل کرتے آتی ہے نشانیاں چلی جاتی ہیں ہم غور و فکر نہیں کرتے اس لیے اللہ ابراہین ان چیزوں کو ہمارے لیے غور و فکر کے لیے بھیجتا ہے تو ایک سبب تو یہ ہے کہ ظاہری سبب ہے ایک حصی سبب ہے مادی سبب ہے جس کی بنا پر چیز ہوتی ہے اور یہ مادی سبب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے کیونکہ اللہ ابراہین ہی مصب الاسب ہے اور اس کا دوسرا سبب یہ ہے مانوی سبب جو بہت اہم سبب ہے میرے بھائیوں اور وہ سبب اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے اور وہ سبب یہ ہے ہمارا گناہوں کے اندر پڑنا ہمارے اندر جو بدینی ہے بے دینی ہے دین سے دوری ہے اللہ اور اس کے رسول کی جو معاشیت ہے جو گناہ کے انتقاب کرتے ہیں ان گناہوں کے جیسے کہ اللہ رب العالمین زلزلے بھیجتا ہے اور اس علیہ کے آفتے اور مصیبتوں کو بھیجتا ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی حکمت ہے اللہ ہے کہ ضہر الفساد بما البہر بیما قصبہ زمین کے اندر اور سمندر کے اندر فساد ظاہر ہو گیا ہے کیوں بما قصبت دیناس لوگوں کے برے کرتوت کی وجہ سے لہدی عملو تاکہ اللہ ان کے برے کرتوت کا مزہ چکھائے اللہ جاؤں تاکہ وہ پلٹ کر کے آئے اللہ کے پاس کتنے عظیم آئے تھے میرے بھائیوں اللہ تعالی ہمیں چکھانا چاہتا ہے اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو زلزلے آتے ہیں تمہاری عبرت و نصیحت کے لیے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اس کے ذریعے سے ہمیں یاد دلاتا ہے اور اس طریقے سے ہمیں توبہ کی طرف اللہ ابامین لے کر کے جاتا ہے یہ بھی اللہ ابامین کی ایک طرف سے رحمت ہی ہے تو کہ اللہ ابامین کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے ہر کام کے اندر خیر ہوتا ہے اگرچہ ہمیں وہ چیز نظر نہ آئے ہمیں وہ چیز سمجھ میں نہ آئے لیکن اللہ رب الامن کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے ہست خزیر نے بچے کو قتل کر دیا اسی کے اندر بھلائی تھی کشتی توڑ دی اسی کے اندر خیر اور بھلائی تھی اللہ جاننے والا تھا اس لیے کوئی مصیبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں جو لوگ بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اللہ رب الام قریب آئے اللہ رب الامن ہمیں ہمارے برے امال کا مزہ چکھانا چاہتا ہے آج پورے معاشرے پر نظر ڈال کر کے دیکھ لیجیے کتنی دین سے دوری ہمارے اندر پائی جاتی ہے جو پہچان تھی ہماری توحید آج وہ ہمارے پاس توحید باقی نہیں رہے گی کس طریقے سے شرک کیا جاتا ہے قبروں کا تواف ہوتا ہے قبروں پر سجدے ہوتے ہیں قبروں کے نام پر مزاروں کے نام پر کس طریقے چادر جلائی جاتی ہیں کیا کچھ شرک نہیں ہوتا جو زمانہ جاہلیت کے اندر شرک تھا اس سے بھی بڑا شرک ہوتا ہے مکہ کے مشرق کم سے کم پریشانیوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے پریشانیوں میں مصیبتوں میں اللہ کو یاد کرتے تھے جب ان کی پر, جب ان کی کشتیاں سمندروں کے اندر پھنستی تھیں وہ صرف اللہ رب کو یاد کرتے تھے اور باقی خداؤں کو بھول جاتے تھے باقی محبودہ عبادلہ کو چھوڑ دیتے تھے لیکن آج ہمارا حال کیا ہے زلزلہ آتا ہے مزاروں پر جاتے ہیں کوئی پریشانی آج فساد ہوتا ہے مزاروں پر جاتے ہیں درگاہوں پر جاتے ہیں غیر اللہ کے سامنے اپنی پریشانیوں کو جھکاتے ہیں میرے بھائیو یہ شرک تو مکہ کے مشرق نہیں کرتے تھے وہ کم سے کم پریشانیوں میں اللہ اربامین کو مانتے تھے اللہ ہی کو یاد کرتے تھے اور کبھی مکہ کے مشرق اللہ کے علاوہ کسی کے در پر اولاد کے لیے نہیں گیا بیماری کے سے نشبا پانے کے لیے کسی در در پر نہیں گیا لیکن آج کسی کو اولاد نہیں ملتی ہے وہ اللہ ابامین کے در پر آنے کے بجائے وہ بزاروں کا رخ کرتا ہے پیروں اور فقیروں اور ولیوں کے پاس جاتا ہے جو خبروں کے اندر متون ہے جو کسی چیز کے مالک نہیں ہے کو, ان کو رب بنا چکے ہیں اللہ کو بھلا دیا رب العالمین کو بھلا دیا دیتا رب العالمین ہے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز اور زبیح پیش کیا جاتے ہیں رب دیا مال رب دیا صحت اللہ رب العالمین نے سب کچھ رب العالمین نے دیا لیکن اللہ رب العالمین کے در پر چڑھانے کے لیے اللہ رب العالمین کے در پر آنے کے لیے لوگ جا کر کے غیر اللہ کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے اپنی پوری مال اور پورے جائیداد کو برباد کر دیتے ہیں اور لوگ لوگوں کا مال بادل طریقے سے کھاتے ہیں کیا ہے میرے بھائیو یہ شرک ہے جو سب سے بڑا شرک ہے جو آج مت کے اندر پیدا ہو گیا یہ سب گناہوں کے جیسے مارے ہوتا ہے جب تک ہم شرک کو نہیں چھوڑیں گے جب تک پہلے راستے کو نہیں چھوڑیں گے اللہ رب العامن ہمارے مدد نہیں کرے گا ہم نے اللہ رب کو بلا دیا تو اللہ رب العلام نے ہمیں بھی بلا دیا کون سا ایسا شرک حجواز امت کے اندر نہیں پایا جاتا ہے بدینی عورتوں کے اندر جو ہے بے پردگی اور جناکاری اور شراب نوشی اور اس طریقے سے کون سا ایسا جرم ہے جاج کا بھی نہیں کرتا ہے کون سا جرم کا مسلمان نہیں کرتا میرے بھائیو یہ ساری چیزیں اسی لیے آتی ہیں اللہ ابراہین ہمیں اور آپ کو عبرت اور نصیحت کے طور پر بھیجتا ہے اس لیے لال ہم جاؤن تاکہ ہم توبہ کریں اللہ کے دربار میں آئیں اللہ ابراہین کے پاس آئیں اور اس طریقے سے اپنے گناہوں کی اے, کے, کے اوپر توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں اس لیے اللہ براہین یہ ساری چیزیں ہم کو دکھاتا ہے کہ اپنے گناہوں کو ہم چھوڑ دیں اللہ فرماتا ہے وہ ماں صاحب مصیبۃ آفان کثیر تمہیں جو کچھ بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے برے امال کا نتیجہ ہے وہ یافون کثیر اور اللہ ابراہین تو بہت زیادہ معاف کر دینے والا معاف کر دینے کے باوجود بھی بہت زیادہ ہم گناہ کرتے ہیں انہی گناہوں کے کی وجہ سے اللہ ابراہین اسرے کی مصیبتیں اور اس رے کے زلزلے ہمارے اوپر بھیجتا ہے تاکہ ہم اللہ ابراہین کو یاد کریں اللہ کے رسول علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے حدیث کے اندر فرمایا جس قوم کے اندر یا جس بستی کے اندر لوگ زنا کو اور شراب کو حرار کر لیتے ہیں فقط احل اذاب اللہ انہوں نے اللہ ابراہین کے عذاب کو دعوت دے دی ہے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا ہے جس بستی کے اندر یہ زناکاری ہو رہی ہے جس بستی کے اندر شراب عام ہو جائے گان گنا گانے عام ہو جائیں اور اس طریقے سے یہ ساری معاشیت اور نافرمانی کے یہ سارے اڈے کھول لیے جائیں ایسی قوم کے اندر اور ایسی امت کے اندر اللہ البراہین ایسی امت اپنے اوپر یا ایسی قوم اپنے اوپر اللہ البراہین کے عذاب کو حلال کر لیتی اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا ایسی قوم اوپر اور جناکاری سے اور شراب پینے سے بڑا جرم شرک کرنا ہے اس سے بڑا جرم ہے میرے بھائی کو شرک کرنا لہٰذا جس امت جس قوم کے اندر شرک آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو چھوڑے گا دنیا کی تباہی اور آخر کے اندر بھی تباہی اور بربادی ہوگی اس میں شرک سے تباہ کرنے کی ضرورت ہے گناہوں تباہ کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہمارے لیے کافی میرے بھائی کو اللہ نے سب کچھ دیا ہم کو اللہ کو چھوڑ کر کے گھروں کے طور پر ہم جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا کے اپنی پریشانی کو جھکاتے ہیں گہروں کے نام پر نظر پیش کرتے ہیں غیرو کے نام پر ذبیعے پیش کرتے ہیں وہاں جا کر جانور دبا کرتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں کی جو ہے باتیں کرتے ہیں یہ سب شرک ہے میرے بھائیوں جب تک اس کو شرک کو نہیں چھوڑیں گے اللہ کے عذاب سے ہم نہ دنیا کے اندر بچیں گے اور نہ یہ آخرت کے اندر بچیں گے نبی کی سنت کو ہم نے پامال کر دیا نبی کی سنتوں کی جگر بدعت خرافات ہم نے جو ہے کر لیا آج سنتیں ہمارے معاشرے کے اندر کم ہیں ایک انسان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے زندگی گزارتا ہے اور ایک دن کے اندر کتنے بدعت و خرافات کا کرتا ہے کتنے بدعت و خرافات کرتا ہے کوئی ایسا مہینہ بلکہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن انسان بدعات و خرافات کے کام نہ کرتا سنت کے نام پر بدعتیں لوگوں کے اندر ہرائی جا رہی ہیں اور اس طریقے سے عقیدت اور محبت کے نام پر شرک لوگوں کے اندر تقسیم کیا جا رہا ہے اور شرک لوگوں کے اندر بانٹا جا رہا ہے اور اس کے نصر شاد کی جا رہی ہے اس لیے ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائی کہ اللہ کے اللہ اللہ کے دربار میں آئیں توبہ کریں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اللہ کا فرحیم ہے اور اللہ شرک کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے اگر وہ توبہ کرتا ہے توبہ سے انسان کے سارے گناوں کو بٹا دیا جاتا ہے اللہ کےسول کدیز توبہ سارے گناہوں کو بٹا دیتی ہے اس لیے میرے بھائی ابھی تک جو لالعلمی میں یا اس طریقے میں کسی وجہ سے شرک کے اندر بلوس تھے ان کے لیے ایک موقع ہے وہ شرک سے توبہ کریں جو بدعت اور خرابات کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کے لیے موقع ہے میرے بھائی کہ وہ توبہ کر لیں ابھی وقت ہے ہمارے پاس یہ نصیحتیں کے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں اور کیا چاہیے کہ کتنا ہم انتظار کرتے ہیں کیا اور چاہتے ہیں کہ یہ دنیا ختم ہو جائے اور یہ جو توبہ کے دروازہ وہ بند ہو جائے اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل کر آ جائے اور ہمارے لیے توبہ کے دروازہ بند ہو جائے کیا ہم یہ چاہتے ہیں کیا ابھی ہمارے لیے وقت نہیں آیا ہے علم قلوب امر ذکر اللہ کیا ابھی اللہ تعالیٰ کا وقت نہیں آیا ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کے ذکر کے لیے ہمارے دل نرم پر جائیں اللہ کے دربار میں آئیں اور کتنی مصیبتیں چاہتے ہیں اور کتنی ذلت اور تباہی کا ایک کے منتظر ہیں آپ کتنی چبائی چاہیے کتنی پریشانی چاہیے دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے زیادہ پریشان امت ہے تو مت مسلمہ ہے مسلمان ہے سب سے زیادہ پریشان ہر جگہ مظلوم ہے ہر جگہ مارے جا رہے ہیں کاٹے جا رہے ہیں مسلمان خود اسلام کے نام پر مسلمانوں کو تحت دیکھ کرتا ہے مسلمانوں قتل عام کرتا ہے اور اس طریقے سے خود مسلمانوں کے قتل کا ذریعہ اور سب بنا ہوا ہے کتنی ذلت چاہیے کتنی تباہی اور پستی چاہیے کیا ہمارے پاس وقت نہیں آ گیا کتنا انتظار کریں گے ہم اللہ کے دربار میں آنے کے لیے کتنا انتظار کریں گے شرک سے توبہ کرنے کے لیے بدعات اور خرابات کو چھوڑ کر کے سنت گوئے لگانے کے لیے وقت آ چکا ہے میرے بھائیوں اب اور زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ساری جو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے ہوتی ہیں اس لیے اللہ رب العمین کے دربار میں آئیے ان تمام چیزوں کو چھوڑیے بدعت اور خرابات اور شر کو یہی ہماری تباہی البادی کا ذریعہ ہے یہی ہماری پستی کا ذریعہ ہے اللہ کے سن نے فرمایا تھا جب تک تم دین کے طور پر لڑکے کے نہیں ہوگے تمہیں دنیا کے اندر غلبہ نہیں ملے گا انہیں فاروق نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ اللہ ہمیں اسلام سے عزت دی ہے اسلام سے عزت ملے گی اسلام کو چھوڑ دے گے اگر ہم اور دنیا میں عزت چاہیں گے تو ہمیں عزت نہیں ملے گی عزتوں کو مالک اللہ تعالیٰ ہے. لہذا عزت اسی کو عمل کرنے والا ہوگا لہٰذا چاہیے دنیا کے اندر گربا چاہیے اس کے لیے شرط ہے ایمان اس کے لیے شرط ہے دین کی طرف اس کے شرط ہے گناہوں کو چھوڑنا اس کے لیے شرط ہے نماز قائم کرنا دین کو قائم کرنا اس کے اوپر عمل کرنا ہر انسان دین کا نمائندہ بن جائے ہر انسان دین کو اپنے جو ہے اپنے اوپر قائم کر لے اپنے اوپر انسان دین کو قائم کر لے گا دنیا کے اندر خود بخود دین قائم ہو جائے گا لہذا ضرورت اس بات کی نصیحت پڑھیں بچوں کی اچھی تربیت کریں اور اس طریقے سے خود دین پر قائم رہیں اور اس طریقے سے اور جو ہے توبہ کریں اور تمام گناہوں کو چھوڑ دیں تبھی ہمارے لیے دنیا کے اندر عزت ملے گی اور اس طریقے سے تبھی جا کر کے دنیا کے اندر ہمیں اللہ ہر برامین کابیا بھی طافرمائے گا ہم اللہ تعالی کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ اب الامی نے ایسے مصیبتوں سے ہم کو محفوظ رکھا ہے اور جو اس ان مصیبتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں یا مصیبتیں جن کو پہنچی ہیں ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے لیے امداد بھی کریں اگر اللہ تعالیٰ توفیق میں مت کرنے کی آپ ان کی امداد بھی کریں میرے بھائیوں میں شکر اداکار کرنا چاہتا ہوں ممرت سعودی عرب کا اور ممرت سعودی عرب ہمارے کسی شکریہ کا جو ہے محتاج نہیں ہے جب بھی ایسی کوئی مصیبت آتی ہے سب سے زیادہ دنیا کے اندر جو ملک کسی کی مدد کرتا ہے ممولت سعودی عرب ہے اس موقع پر بھی سب سے زیادہ جس نے مدد کا ہاتھ بڑھایا ہے مملک سعودی عرب ہے جس نے اپنے دروازے کھول دیئے ہیں اور گاڑیوں کی گاڑیاں اور جہازوں کے جہاز سامان لے کر کے باقاعدہ مسل اور جو ہے ترکیا اور سوریا کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں اور وہاں کے صدر نے بھی کہا ہے کہ سب سے زیادہ جسے اب تک ہماری مدد کی ہے مملک سعودی عرب ہے یہ مملوطے سعودی عرب ہے میرے بھائیوں جو پوری دنیا کے اندر جہاں بھی کوئی مصیبت آتی ہے خاص طور سے مسلمان ملکوں کے اندر سب سے پہلے جو ہاتھ پڑھاتا ہے مملوتے سعودی عرب ہے لیکن سب زیادہ گالیاں سعودی عرب کو دی جاتی ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکثر لوگ سعودی عرب ہی گالی دیتے ہیں انہیں کو برا بڑا کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں ان کو مذہب نہیں ملتا یہاں شر کرنے کے نہیں ملتا عید مراد النبی کرنے کے لیے ان کو موقع نہیں ملتا یہاں قبر پستی کے لیے دروازے نہیں کھلے ہوئے ہیں اس طریقے سے یہ اسی وجہ وجہ یہی ہے میرے بھائیوں ورنہ دنیا میں سب سے زیادہ جو دین کی مدد کرنے والا دین کی نشر کرنے والا اور عوام کے لوگوں کی مدد کرنے والا اور اور حرمین شریفین اور مسلمانوں کی مدد کرنے والا دنیا میں اگر کوئی ملک ہے مطلب کہ سعودی عرب ہے میرے بھائیوں اس لیے اس محبت کرنا کہ دین سے محبت کی پہچان ہے ایمان سے محبت کی پہچان ہے جسے سننا اس ہماری بات اور جسے نہ سننا نہ ہماری بات نہ سنے یہ پہچان ہے اسے محبت رکھنا تو ان کے ذریعے سے آج دنیا کے اللہ کے فضل کے بعد توحید کی جو صداائیں ہم سنتے ہیں ان کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ اللہ کے فضل کے بعد مملکت سعودی عرب کا ہاتھ ہے ہر موقع پر میرے بھائیو آج پوری دنیا میں دیکھیے یہی اس سے اس حکومت سے پہلے کتنا شرک تھا دنیا کے اسی حکومت کے ذریعے سے اللہ نے اس ملک سے اور دنیا کے اکثر ملکوں سے بھی شرک کیا ہے بدا و خرافات کو ختم کیا ہے اس لیے حق بنتا ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کریں اللہ کا حدیث ہے ملنم اسکر اسکر اللہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ رب اربام کا شکر دا نہیں کر سکتا اور انہوں نے باقاعدہ ایپ جاری کیا ہے لنک بھیجا ہے اگر کسی کو مدد کرنا ہے سب کے لیے دروازہ کھول دیا ہے آپ بھی مدد کرنا چاہیں پیسے کے ذریعے سے ان کی مدد کر سکتے ہیں بینک میں جائے راجی بینک میں اور بینکوں میں جائیے باقاعدہ انہوں نے اکاؤنٹ کھول دیا ہے آپ کچھ پیسہ دینا چاہیں دے سکتے ہیں ایپ کے ذریعے سے کچھ پیسہ بھیجنا چاہے آپ ان کو بھیج سکتے ہیں امانداری کے ساتھ حکومت کی سرپرستی میں آپ کے دی ہوئی رقم ان تک پہنچے گی اور ان کی امداد کے لیے پہنچے گی اور اس طریقے سے آپ کا تعاون ہوگا لہٰذا آپ ان کے لیے دعا بھی کریں اور جن کو اللہ نے مال دیا ہے مال سے بھی ان کی مدد کریں اللہ تعالیٰ اس حکومت کو باقی رکھے قیامت کے آخری صبح تک اللہ تعالیٰ اس حکومت کو قائم رکھے اللہ انہیں مزید توفیق دے کوئی شریک دین اور ملت اسلامیہ کے لیے انسانوں کے لیے مزید کام کرتے رہیں اور لوگوں کے لیے اپنا ہاتھ بلاتا رہیں اللہ تعالیٰ انہیں اور مزید توفیق دے عامر رب العالمین اور ہماری دعا کے اللہ ابرمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے اللہ ارب العمین ہمیں اسلام پر اور دین پر توحید پر قائم رکھے اور اللہ حربان نبی کی سنتوں پر قائم رکھے اللہ حرب العمین ہمیں شرک سے بدا تو خرابات سے محفوظ بارک اللہ بلا حکیم ان تعالیٰ جواب ملک